والاجراء على ضربين اجير مشترك واجير خاص فالمشترك من لا يستحق الاجرة حتى يعمل كالصباغ والقصار والمطاء امانة في يده ان هلك لم يضمن شيئا عند ابي حنيفه ترحمه الله وقال رحمهما الله يضمنه اجاره کا ہم نے شروع کیا تھا بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اجارہ لغت کے اندر اجرت کو کہتے ہیں لیکن اس طلاق میں یہ اجارہ کس چیز کا نام ہے وہ آخر جو کسی چیز کے منافع پر کیا جائے کسی عیب پر کسی عبد پر اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ جو عین مستاجرہ ہوتی ہے وہ امانت ہوتی ہے مستاجر کے قبضے میں بھائی لہذا اب اگر وہ حالات ہلاک بلا تعدی کے تو پھر زمان نہیں لیکن اگر تعدی کی تو اس صورت میں زمان آئے گا بھائی آج آپ کو اجیر کی قسمیں بتلا رہے ہیں بھائی اجیر کس کو کہتے تھے جو اجرت پر کام کرتا ہے بھئی اسے کیا کہتے ہیں اجیر کہتے ہیں تو یاد رکھیے یہ اجیر دو قسم پر ہیں ایک اجیر مشترک ہے اور ایک اجیر خاص ہے اجیر مشترک اور اجیر خاص بھئی اجیر مشترک وہ ہے جو کسی ایک خاص آدمی کے لیے کام نہیں کرتا بھئی بلکہ جو بھی اس کے پاس کام لے جاتا ہے وہ اس کا کام کر دیتا ہے مثلاً دھوبی ہے بھائی دھوبی ہے اب اس کے پاس جو شخص بھی کپڑے لے جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے انہیں دھو دیتا ہے بھائی یا اسی طرح درزی ہے بھائی درزی اب کسی ایک آدمی کے لیے کام نہیں کرتا بلکہ جو بھی اس کے پاس کپڑے لے جائے گا وہ کپڑوں کی اس کے کپڑوں کو سی دے گا بھائی تو یہ بھی اجرت پر کام کر رہے ہیں لیکن کسی ایک آدمی کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک کے لی جی تو یہ عجیر مشترک کہلاتا ہے اور عجیر خاص وہ ہے جسے جو صرف ایک شخص کا کام کرتا ہے بھائی مثلا آپ نے اپنی خدمت کے لیے ایک ملازم رکھا ہوا ہے یہ عجیر خاص ہے بھائی یہ کیا ہے جی عجیر خاص, جی خاص جی ہے بھائی یہ صرف آپ جی کے کام کرے گا کسی اور کے کام جی جی جی نہیں بھائی یہ جی عزیر جی جی جی جی خاص ہے تو دیکھئے ان کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہتے ہیں والوجراء على ضربینی عجیر جو ہیں وہ دو قسم پر ہیں عجیرم مشترک و عجیر خاصون ایک عجیر مشترک ہے اور ایک عجیر خاص ہے فَالْمُشْتَرَكُمَ اللَّا يَسْتَحِقُ الْعُجَرَتَ حَتَّى يَعْمَلَكَ فَبَّاغِ پس عجیر مشترک وہ ہے جو مستحق نہیں ہوتا اجرت کا یہاں تک کہ کام کر لے یہاں تک کہ کیا کر لے بھائی دیکھو دھوپی کے پاس آپ کپڑے لے گئے یا درزی کے پاس آپ سلانے کے لیے سوٹ لے گئے تو وہ اس وقت تک اجرت کا مستحق نہیں ہوگا جب تک وہ کام پورا نہ کر لے بھائی سوٹ کی جب تک سلائی نہیں کرے گا اس کو اجرت نہیں ملے گی بھائی چاہے ایک مہینہ سوٹ پڑا رہے اس کے پاس چاہے دو مہینے پڑا رہے بھائی جب تک سیئے گا نہیں وہ اجرت کا مستحق نہیں ہے بھائی نہیں ہے جب اس کے مقابلے میں آگے بتلائیں گے آپ کو کہ عجیر خاص جو ہے وہ حمل کی وجہ سے اجرت کا مستحق نہیں ہے بلکہ اس نے اپنے آپ کو آجر کے سپرد کر دیا ہے بھائی اس کی خدمت میں حاضر ہے اب وہ چاہے اسے کام لے یا کام نہ لے مدت جب پوری ہوگی کی تو کیا دینا پڑے گی اسے اجرت دینی پڑے گی تو بس اب وہ خود اسے حاضر ہونا چاہیے اپنے نفس کو سپرد کرے اپنے آپ کو وہاں حاضر کرے اب آجر اسے کوئی کام ہی نہیں کہتا یہ تو اس کی غلطی ہے بھائی اس نے تو کیا کیا تھا یہ تو وہاں حاضر رہا بھائی خدمت کے لیے تو وہاں امن کی بات نہیں ہوگی بلکہ وہاں اپنے نفس کو سپرد کر دینے پر ہی اجرت کا مستحق ہو جائے گا لیکن اجیر مشترک جب تک کام نہیں کرے گا اس وقت تک اجرت کا مستحق نہیں ہے بھائی تو لہذا آپ نے ایک درزی کو بلوایا بھائی کہ آؤ میرے یہ تین سوٹ سیدھو یہیں پر گھر پر بھائی وہ پانچ چھ دن سے آ رہا ہے لیکن سارا دن بیٹھا رہتا ہے لیکن کپڑے بھی نہیں سیے تو کیا وہ اجرت کا مستحق ہے وہ اجرت کا مستحق نہیں ہے بھائی اسے تو ہم نے کس لیے بلوایا تھا کہ یہ کام کرے گا یہ سلائی کرے گا تو وہاں حاضری کو نہیں دیکھا جائے گا کہ موجود رہا ہوں بلکہ کس چیز کو دیکھا جائے گا عمل کو دیکھا جائے گا تو کہتے ہیں پھل مشترک ملا یا تحق کل اجرت مشترک وہ ہے جو مستحق نہیں ہوتا اجرت کا یہاں تک کہ عمل کر لے کا سباغ سباغ کہتے ہیں بھائی رنگریز کو رنگریز رنگ دینے والا کپڑوں وغیرہ کو جو رنگ دینے والا ہے وہ رنگریز بھائی یاد رکھیے ایک لفظ ہے رنگ ساز رنگ ساز اور ہے رنگریز اور ہے رنگ ساز کا مانا ہے رنگ بنانے والا بھائی اور رنگریز کا مانا ہے رنگ دینے والا بھائی تو یہاں سب کا کیا ترجمہ کریں گے رنگریز رنگ دینے والا تو اس کے پاس آپ ایک کپڑا لے گئے کہ اس کو رنگ دے دو بھائی مثلا سرخ رنگ دے دو دو تو جب تک کوئی عمل نہیں کرے گا اجرت کا مستحق نہیں کسب باغ جیسے رنگریز ہے بلق ساری اور دھوبی ہے ول متاؤ بھائی جو عجیر مشترک کو ہم اپنی چیز دے کر آئے ہیں مثلا دھوبی کو کپڑے دیے یا رنگریز کو کپڑا دیا یا پھر درزی کو کپڑا دے کر آئے سلائی کے لیے تو کیا یہ کپڑا اس کے پاس اگر ہلاک ہو جائے تو اس پر زمان آئے گا یا زمان نہیں آئے گا تو یاد رکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو چیز آپ نے عزیر مشترک کے حوالے کی یہ اس کے پاس امانت ہے اور امانت کے اندر اگر چیز ہلاک ہو جائے بغیر تعدی کے تو اس صورت میں زمان نہیں آتا تو یہاں بھی زمان نہیں آئے گا بھائی زمان نہیں آئے جبکہ اس کے مقابلے میں صاحبین ان رحم اللہ فرماتے ہیں کہ زمان آئے گا بھائی صاحبین رحم اللہ کیا فرماتے ہیں زمان, زمان, آئے, زمان آئے گا جی اور اب فتویٰ صاحب رحم اللہ کے قول پر ہے کیونکہ خیانت بے انتہا بڑھ گئی ہے لوگ دوسروں کی چیز کا خیال نہیں کرتے بھائی دوسروں کی چیز کا خیال نہیں کرتے تو اب اگر وہ سے پتا ہے میرے اوپر زمان ہی نہیں ہے وہ تو پرواہ نہیں کرے گا حفاظت وغیرہ نہیں کرے گا صحیح طرح تو لہذا اب زمان آئے گا بھائی سو ہلاک کی بات ہو رہی ہے اشتحلہ نہیں خود ہلاک کرتا ہے پھر تو امام صاحب کے نزدیک بھی اس پر زمان آ جائے گا بھائی تو کہتے ہیں ولم امانت انفیدی اور سامان جو ہے امانت ہوتا ہے اس کے اجیر مشترک کے قبضے میں انحال کا لم یزمن شیعہ اگر ہلاک ہو گیا سامان تو وہ زامن نہیں ہوگا کسی بھی چیز کا عند ابی حنیفہ رحم اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک وقال رحمہ اللہ یزمن ہو اور صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ضامین ہوگا اس سامان کا وہ سامان کا ضام ہوگا دراصل صاحبین اور امام صاحب کے اختلاف کی وجہ یہ کہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہاں دیکھنے یہاں دراصل دو چیزوں پر عاقد کرتے ہیں ہم اس عزیر مشترک کے ساتھ ایک تو اس نے وہ کام کرنا ہے دوسرا اس چیز کی حفاظت بھی کرنی ہے بھائی کیا کرنی ہے حفاظت کرنی ہے اگرچہ اس کو ذکر نہیں کیا لیکن پھر بھی گویا وہ ایک چیز پر آقد نہیں کر رہا بلکہ کتنی چیزوں پر آکد کر رہا ہے تو لہذا اب دو چیزوں کا گویا یہاں آقد ہوا ایک اس نے وہ مثلا سلائی کرنی ہے اور دوسرا اس کپڑے کی حفاظت بھی کرنی ہے تو جب کپڑا ہلاک ہوا مثلاً چوری ہو گیا اس کی دکان سے تو یہ معلوم ہوا اس نے ماخودنالے کو ماخودنال آفت تو اس بات پر ہوا تھا کہ حفاظت بھی کروں گا اور حفاظت معلوم ہوا اس نے نہیں کی تو اب اس پر کیا آئے گا زمان آئے گا بھائی جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں بھائی یہاں پر آقد جو ہے صرف اس عمل پر ہوا ہے حفاظت پر عمل نہیں ہے لہذا اب یہ چیز کی اس کے پاس امانت ہی کی طرح ہے اور ہلاک بھی تو زمان نہیں آئے گا بھائی وما غرقین مضمون <تصفح> اب آپ سے کو بتلا رہے ہیں بھائی کہ جو چیز اس کے عمل کی وجہ سے ہلاک ہو جائے ضائع ہو جائے اس کا اس پر زمان آئے گا اس کے عمل کی وجہ سے کیا ہو جائے چیز ضائع ہو جائے یا ہلاک ہو جائے تو اس پر زمان آئے گا مثلا بھائی دھوبی کیا کرتے تھے کپڑے کو کوٹ, کوٹتے ہیں صاف کرنے کے لیے تو دھوبی کے کوٹنے کی وجہ سے کپڑا پھٹ گیا تو دیکھو کپڑے کے ہلاک ہونے میں اس کا عمل کا دخل آیا لہٰذا اب اس پر کیا آئے گا زمان آئے گا یا اسی طرح آپ نے ایک شخص سے کہا تھا کہ یہ مٹکے اٹھاؤ اور وہ سامنے جو جگہ ہے وہاں تک پہنچانے ہیں اجرت طے ہوئی آد ہو گیا اس نے آپ کے مٹکے اٹھائے چل پڑا آدھے راستے میں پہنچا تھا کہ اس کا پاؤں پھسلا وہ گرا آپ کا سارا سامان ٹوٹ گیا مٹکے سارے ٹوٹ گئے تو اب اس پر زمان آئے گا بھائی کیونکہ مٹکوں کے ٹوٹنے میں اس کے عمل کا دخل ہے اور جہاں بھی اجیر کے عمل کا دخل آئے گا جیر مشترک کے وہاں پر اس پر زمان آئے گا بھائی عجیر مشترک کے عمل کا دخل آئے گا چیز کے ہلاک ہونے میں زمان آئے گا اسی طرح بھائی ایک شخص سے آپ نے جانور کرایہ پر لیا بھائی کہ یہ جانور جو ہے اس جانور پر یہ چیزیں یہ سامان لادنا ہے اور وہ دو میل دور بستی تک اس کو لے کر جانا ہے چنانچہ اس نے سامان اپنے جانور پر رکھا گدے پر سامان لادا اور اس کو رسی سے باندھ دیا بھائی اب چل پڑے راستے میں وہ رسی ٹوٹ گئی سامان گرا ہلاک ہوا تو کہتے ہیں اس صورت میں بھی زمان آئے گا کیونکہ اس کے عمل کا دخل آیا سامان کے ہلاک ہونے میں یہ رسی کس نے باندھی تھی اس نے باندھی تھی بھائی تو اس کے عمل کا دخل آ گیا بھائی اسی طرح بھائی آپ کوئی شخص بھائی اس نے اپنا سامان کشتی میں رکھا بھائی کہ یہ دوسرے کنارے تک پہنچانا ہے سارا سامان چنانچہ کشتی چل پڑی یا وہیں پر اس نے پانی کی طرف کشتی کو کھینچا بھائی آپ جانتے ہیں دریا کے کنارے کیا کرتے ہیں کشتی کو کھینچ کر لے آتے ہیں تھوڑے پانی کے اندر بھائی تو چنانچی سامان رکھ دیا اب اس نے کشتی کو کھینچا گہرے پانی کی طرف تو وہ کشتی کا توازن صحیح نہ رہا الٹ گئے سامان سارا ہلاک ہوا تو یہ کہتے ہیں اس صورت میں بھی زمان آئے گا کیونکہ اجیر مشترک کے عمل کا دخل آ گیا سامان کے ہلاک ہونے میں اور اس صورت میں کیا ہوتا ہے زمان آتا ہے صورتیں سمجھ میں آ گئی بھائی تو کہتے ہیں وہ ماتل فب اور وہ جو ہلاک ہو جائے اس عجیر مشترک کے عمل کی وجہ سے بھائی ڈیڑھ ستر کے بعد آ رہا ہے مضمون وہ کیا ہوگا مل گیا بھائی مضمون ہوگا یعنی اس کا زمان آئے گا یہ خبر ہے اس کی درمیان نے مثالیں ذکر کر دیں, کچھ کیسے اس کے عمل کا دخل ہوگا تصوی مند ہی جیسے کہ کپڑے کا پھٹ کپڑے کا پھاڑ دینا من ہی اس کے کوٹنے کی وجہ سے دق کا دکت کا دکا کوٹنا اس کے کوٹنے کی وجہ سے وَظَلَقِ الْحَمَّالِ اور اسی طرح حمال کا یعنی حمال کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والا بوجھ اٹھانے والے کے فسلنے کی وجہ سے وَانْقِطَاعِ الْحَبْلِ الَّذِي يَشُدُّ بِهِ الْمُقَارِ الْحَمْلَى اور اس انقطاع کا منعہ ٹوٹ جانا اور اس رسی کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے یہ شدل مکاری باندھتا ہے جس کے ذریعے مکاری یعنی کرایہ پر دینے والا الحملہ کس کو سامان کو وہ رسی جس کے ذریعے جانور کرایہ پر دینے والا سامان کو باندھتا ہے اس رسی کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے یاد رکھیے مکاری مکاری کرایہ پر چیز دینے والا مکاری کس کو کہتے ہیں کرایہ <تصفح> <تصفح> پر چیز دینے والا لیکن پھر کہتے ہیں یہ کہ غالب استعمال اب ہوتا ہے ہمار اور بغال کے اندر ہمار اور بغال بھائی یعنی جو گدے کرایہ پر دیتا ہے خچر کرایہ پر دیتا ہے بھائی اب اس میں استعمال ہوا پہلے عام تھا ہر وہ شخص جو کوئی چیز کرایہ پر دے کیا کہلاتا مکارے لیکن بعد میں کس کے ساتھ خاص ہو گیا جو جانور کرایہ پر دیتا ہے گدے اور خچر ان کے ساتھ خاص ہوا وہ غرق سفینتی مت اور کشتی کے غرق ہو جانے سے جیسے کہ کشتی کا غرق ہو جانا مت بھی اس کے کھینچنے کی وجہ سے بھائی سمجھ میں آیا بھائی مدیہ کی زمیں ہاضمی راجہ ہے سفینہ کو اس کشتی کے کھینچنے کی وجہ سے کشتی کا غرق ہو جانا تو اس کے اندر بھی وہ کا عمل آ گیا تو یہ سارے جو ہیں مضمون ان یہ کیا ہیں مضمون ہے بھائی یہ میں نے بتایا کس کی خبر ہے وہ مات عمل ہی کی خبر ہے اور وہ چیز جو آپ کا ضائع ہوئی ہے اس کے عمل کی وجہ سے وہ مضمون ہے اللہ بنی آدما مگر یہ کہ جامن نہیں ہوگا اس کی وجہ سے بنی آدم کا یعنی انسانوں کا ضامن نہیں ہوگا فمن غرق سفین تھی پس شخص غرق ہو گیا ڈوب گیا اس کشتی میں اور سخت من دا یا گرا اس جانور سے لم یزمن ہو تو اس کا ضامن نہیں ہوگا بھائی صورت مسئلہ یہ بھائی وہ کشتی کے اندر آپ نے سامان رکھا ایک دو آدمی بھی ساتھ تھا آپ کا ملازم بھی سوار ہوا ساتھ بھائی اب اس نے کشتی گہرے پانی کی طرف کھینچنا شروع کی توازن برقرار نہ رہا اور کشتی الٹ گئی سامان تباہ ہوا اور وہ آدمی آپ کا ملازم بھی ڈوب گیا تو سامان کا زمان تو اس پر آئے گا یہ ملازم کا زمان نہیں سورج سمجھ میں آگے بھائی تو انسانوں کا جو زمان ہے نفس وغیرہ کا وہ اس پر نہیں آئے گا یہ اسی طرح بھائی ایک آدمی تھا وہ اس نے اپنا سامان بھائی جانور والے سے کہا کہ میرا یہ سامان فلاں جگہ پہنچانا ہے اس نے سامان اوپر باندھ دیا یہ بھی اوپر ساتھ سوار ہوا راستے میں رسی ٹوٹی سامان بھی ہلاک ہوا ہے اور یہ شخص بھی نیچے گرا بھائی اور یہ بھی ہلاک ہوا یا اس کا ہاتھ وغیرہ ٹوٹ گیا یا کچھ بھائی تو اس صورت میں سامان کا زمان تو آئے گا لیکن اس انسان کا زمان نہیں آئے گا بھائی بھئی یہ کیا وجہ ہے کہ سامان کا زمان تو آپ کہہ رہے ہیں آئے گا انسان کا زمان نہیں آئے گا کہتے ہیں بھئی اس پر جو سامان کا زمان آیا وہ اس آقد کی وجہ سے آیا کس کی وجہ سے آیا جس نے آقد کیا تھا وہاں تک سامان پہنچائے گا بھائی اور اس نے کیا ہوا معلوم ہوا حفاظت تھا؟ نہیں کی بھئی تو اس کے عمل کا دخل آ گیا تو سامان کی حفاظت تو اس پر ضروری تھی آقد کی وجہ سے البتہ انسان جو ہے اس کا زمان نہیں آیا کرتا کسی آقت کی وجہ سے سامان کا زمان تو آقت کی وجہ سے آتا ہے لیکن انسان کا زمان حقد کی وجہ سے نہیں آتا بلکہ انسان کا زمان کسی جنایت کی صورت میں آیا کرتا ہے وجہ سمجھ میں آئی بھائی کیونکہ سامان کا زمان کیوں آیا کیونکہ آقت کیا ہے تو آقت کی وجہ سے سامان کا زمان تو آ سکتا ہے کسی انسان کا زمان آقت کی وجہ سے نہیں آ سکتا انسان میں زمان تو جنایت کی وجہ سے آتا ہے کوئی جرم کرے کسی کا ہاتھ کارڈ دیا یا کسی کو مار دیا وغیرہ وا اذا فصد الفصاد ابذغ البذغ ولم يتجاوز الموضع المعتاد فلا زمان عليه ما في ما عتب من ذلك فصاد فصد لگانے والے کو کہتے ہیں بھائی جانتے ہو یعنی جانتے ہیں یہ قدیم زمانے میں ایک خاص طریقہ علاج تھا بھائی جسم کے کسی مخصوص حصے پر ایک رگ کاٹتا تھا کوئی ماہر شخص ہوتا فقد لگانے والا فساد جسے کہتے تھے ماہر تو وہ جسم کے خاص حصے پر تیز آلے کے ذریعے رگ کاٹ دیتا مثلا بلیڈ وغیرہ ہے بھائی رگ کاٹ دیتا اور اس سے جسم سے فاسد خون نکل جاتا تھا اور کئی بیماریوں سے اس کی وجہ سے شفا حاصل ہو جایا کرتی تھی وہ کئی بیماری تو اس کو کیا کہتے تھے فقت جیسے آج بھی سنا ہے بھائی بعض اخبارات میں آیا تھا ہندوستان میں کوئی شخص ہے اس کا بڑا ماہر ہے اور دہلی وغیرہ کے علاقے میں کوئی مسلمان ہے کسی مسجد کے پاس بیٹھتا ہے اور اس کے پاس بڑی لمبی قطاریں لوگوں کی لگی ہوتی ہیں جو اس کے پاس آتے ہیں اس علاج کے لیے وہ ایڑی کے قریب بھائی ایڑی کے قریب یہ جو پچھلا حصہ ہے ایڑی کی طرف یہ باریک ہو جاتا ہے یہ ٹہنے اور ایڑی کے درمیان جو حصہ ہے بھائی پچھلی جانب یہاں پر وہ کوئی رگ کاٹتا ہے اور خون نکالتا ہے بھائی اور بہت سے لوگوں کو اس سے کیا ہوتی ہے شفا حاصل ہوتی ہے بھائی تو کہتے ہیں بڑا اس کے پاس بہت ہجوم ہوتا ہے بڑی لمبی لمبی قطار قطاریں لگی ہوتی ہیں لوگ دور دور سے اس کے پاس آتے ہیں اتنا فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو بھائی تو یہ تھا فاد یہ انسانوں میں ہے فسد لگانا فسد لگانا اسے فسفاد کہتے ہیں جانوروں میں یہی جو شخص جانوروں کو یہ خون اس طرح نکالنے کا ماہر ہے ان کے علاج وغیرہ کے لیے اس کو فسفاد نہیں کہتے اس کو بذاخ کہتے ہیں یہ عمل یہی ہے البتہ جانوروں میں ہے تو کیا کہلاتا ہے بذاخ آپ بھائی سورت مسئلہ یہ آدمی نے فصد لگائی بھائی وہ اس کا ماہر تھا بھائی فصد لگائی لیکن اس فصد لگانے کی وجہ سے اس شخص کی مسلن ٹانگ ضائع ہو گئی بھائی یا وہ شخص ہلاک کی ہو گیا تو کیا اس پر زمان آئے گا کہتے ہیں نہیں بھائی اگر اس نے اتنی فصد لگائی جتنی عام طور پر لگائی جاتی ہے تو پھر زمان نہیں آئے گا ہاں اگر اس سے بڑھ کر اس نے فصد لگائی ہے تو اس صورت میں پھر اس پر زمان آئے گا بھائی اسی طرح بذا نے وہ نشتر سے کاٹا بھائی جانور کے مخصوص رگ وغیرہ کو فون نکالنے کے لیے اور اس کی وجہ سے جانور ہلاک ہوا تو کہتے ہیں اگر اس نے آدت جتنی جتنا کاٹا جاتا تھا اتنا ہی کاٹا پھر جانور ہلاک ہوا ہے تو اب زمان نہیں کیونکہ اس نے کوئی تعدی نہیں کی تھی لیکن اگر زیادہ کاٹ دیا ہے تو پھر اس صورت میں اس پر زمان آئے گا بھائی تو کہتے ہیں فضا جب فسد لگائی فلم اور تجاوز نہیں کیا اس نے معتاد جگہ سے ان جتنی عادتا جگہ ہوتی ہے اتنا ہی کاٹا فلا زمان علیہ فیما کا تو کوئی زمان نہیں ان پر اس چیز کے اندر جو خلاق ہوئی ہے اس فسد یا بظف کی وجہ سے و انتجاوزہ ظامین اور اگر اس نے تجاوز کیا ہے اس سے ظامین تو ضامن ہوگا والاجیر الخاص اب اجیر خاص کی بات ائی کہتے ہیں والاجیر الخاص هو الذی يستحق الاجرۃ بتفصیل بتسلیم نفسه فی المددۃ عجیر خاص وہ ہے جو اجرت کا مستحق ہوتا ہے بی تسلیم نفسی ہی اپنے نفس کو سپرد کرنے کی وجہ سے فی کس میں؟ مدت میں مدت کے اندر اس نے اپنے نفس کو سپرد کر دیا وہ لم یامل اگرچہ اس نے کوئی کام نہ کیا ہو مثلا دیکھو بھائی ایک شخص کو ایک آدمی نے اپنے پاس ملازم رکھا کہ تمہیں مہانا میں مثلا پانچ ہزار روپے دوں گا تو خدمت وغیرہ آپ نے کرنی ہے گھر کے کام کرنے آپ وہ شخص چلا گیا سفر پر سفر پر چلا گیا مہینے بعد آیا بھائی وہ آجر مہینے بعد آیا اب مہینہ پورا ہو چکا تو وہ ملازم جو تھا اس کا وہ عجیر خاص وہ حاضر ہوا اور کہا کہ میری تنخواہ دے دیجئے اب وہ آجر ہے بھائی اس مہینے تو ہم نے آپ سے کوئی خدمت ہی نہیں لی خدمت ہی نہیں لی تو آپ کو اجرت بھی نہیں ملے گی نہیں بھائی یہ درست نہیں ہے اگر وہ حاضر ہوتا رہا ہے یہ تو اب آپ نے اس سے کوئی خدمت نہیں لی یہ آپ کا قصور ہے وہ تو حاضر ہوتا رہا ہے بیچارہ نہ آپ نے اسے کہیں جانے دیا اسے روکا بھی یہیں پر اور اب اسے اجرت بھی نہیں دے رہے اس کے ذمے تو عمل پر اجرت نہیں تھی بلکہ اپنے نفس کو سپرد کرنے پر اجرت تھی اور وہ آتا رہا ہے بھائی ہاں اگر اس کو کہہ دیتا بھائی ہم جا رہے ہیں ایک مہینے تک آپ جو مرضی کریں جہاں مرضی جائیں جو مرضی کام کرے پھر تو الگ بات ہے لیکن اگر اس کو روکا بھی ہوا ہے وہیں پر کہ یہ پر رہنا ہے گھر پر ہی رہنا ہے آپ نے تو اس صورت میں دینی پڑے گی تنخواہ بھائی کمارا جلن شاہر لمتی جیسے کسی نے اجرت پر رکھا کسی آدمی کو ایک مہینے کے لیے خدمت کے لیے او لِرَعیِ یا یَا کسلیے رکھا بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے رکھا ولا زمان علی العجیر الخاص فی ما تلف فی ما تلف فی ہی اور کوئی زمان نہیں ہے اجیر خاص پر اس چیز کے اندر جو ہلاک ہو گئی اس کے قبضے میں ولا فی ما تلف من عملہ اور اس چیز میں جو ہلاک ہوئی ہے اس کے عمل کی وجہ سے الا ان یتعدا مگر یہ کہ وہ زیادتی کرے تعدی کرے فیا زمانو تو اس صورت میں ضامن ہوگا بھائی بھائی عزیر مشترک کے اندر تو زمان امام صاحب کے نزدیک نہیں آتا صاحبین کے نزدیک آتا ہے لیکن یہاں پر بھائی بالاتفاق اتفاق بھائی زمان نہیں آئے گا اور وہاں تھا کہ اس کے عمل کی وجہ سے کوئی چیز ہلاک ہوئی ہے تو زمان آئے گا یہاں پر اس کے عمل کی وجہ سے چیز ہلاک ہو جائے تو زمان نہیں آئے گا بھائی ہاں اگر تاجی کی پھر زامین ہوگا تو یاد رکھیے فاسد ہو جایا کرتی تھی بیع کیا ہوتی تھی شروط فاسدہ کی وجہ سے فاسد ہوتی تھی اسی طرح اجارہ بھی ہے یہ بھی شروط فاسدہ کی وجہ سے کیا ہو جائے گا فاسد ہو جائے گا مثلاً بھائی ایک آدمی نے دوسرے کو ملازم رکھا اپنی خدمت وغیرہ کے لیے تو یہ عجیر خاص ہے اور آپ نے پڑھا ہے عجیر خاص پر زمان نہیں آتا لیکن اس نے حاق میں شرط لگا دی کہ جو چیز خراب ہوئی نقصان ہوا تم اس کے ضامن ہو گے تو دیکھو یہ اس نے شرط لگا دی اور شرط بھی کیسی لگائی شرط فاسد لگائی مقتض عقد کے خلاف لگا دی شرط اس صورت میں آفت کیا ہو جائے گا فاسد تو یہ اجارہ فاسدہ ہے اور یاد رکھنا بھائی آگے صاحب قدوری بھی بتلا دیں گے لیکن ابھی سے یاد رکھنا اجارہ فاسدہ کے اندر اجر مثل آتا ہے کیا آتا ہے یعنی وہ جو طے ہوئے تھے وہ نہیں بلکہ جو اس جیسے کام کی جو عام اجرت لوگ دیتے ہیں وہ اجرت دینا پڑے گی جو ان دونوں کے درمیان طے ہوا وہ نہیں بھی تو کہتے ہیں وال جارہ تو تفسید ہے شروط اور اجارہ جو ہے کہ اسے فاسد کر دیتی ہیں شروط یعنی وہ شرطیں جو مختص کے خلاف ہوں کما تفسید البیع جیسے کہ وہ بیع کو فاسد کر دیتی ہیں مسئلہ یہ بھائی آپ نے ایک شخص کو خدمت کے لیے ملازم رکھا کہ آپ نے ایک ماہ تک میری خدمت کرنی ہے میں آپ کو پانچ ہزار روپے دوں گا ایک ماہ کے بعد چنانچہ وہ اس نے کام وغیرہ شروع کیا درمیان مہینہ میں آپ کو دس دن کے لیے شہر سے باہر جانا پڑا آپ اس کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں کہ بھائی میں نے آپ کو خدمت کے لیے رکھا ہے اب دس دن کے لیے میں باہر جا رہا ہوں تو آپ میرے ساتھ چلو تاکہ سفر میں کیا کرو میری خدمت کرو کہتے ہیں بھائی اگر آخد میں یہ بات طے نہیں ہوئی تھی تو اب آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے بھائی کہ میرے ساتھ چلو کیونکہ عقد جو ہوا تھا وہ تو شہر میں خدمت کا ہوا تھا سفر میں خدمت کا عقد نہیں ہوا بھائی اگر ذکر کیا پھر تو الگ بات ہے کہ سفر میں جاؤں گا تو وہاں بھی میری خدمت کرو گے لیکن اگر ویسے مطلق عقد ہوا ہے اور اب آپ اس کو لے جانا چاہتے ہیں کہ جیسے یہاں میری خدمت کر رہے تھے سفر کے اندر بھی میری خدمت کرو چلو میرے ساتھ تو مجبور نہیں کر سکتے بھائی مجبور نہیں کر سکتے سمجھ میں آیا بھائی جی تو وہ شہر میں تو خدمت کرے گا سفر میں خدمت کرنا اس کے ذمے نہیں ہے بھائی ذمے نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ بھائی سفر میں مشقت زیادہ ہے سفر میں تو اچھا والا آدمی جتنی مرضی سہولتیں ہوں وہ تکلیف میں ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ دوسرے کی خدمت بھی کرنی پڑے تو یہ تو بڑی مشقت والا کام ہو جائے گا بھائی تو شہر میں تو ٹھیک ہے آکد ہوا ہے عقد کے مطابق خدمت کرے گا لیکن سفر میں اس کو ساتھ لے جانا لے جانے پر مجبور نہیں کر سکتا و من استاجر عبدا للخدمه خ... للخدمه اور جس نے اجرت پر رکھا کسی غلام کو خدمت کے لیے فلیث له ان يسافر به تو جائز نہیں ہے اس کے لئے کہ اس کے ساتھ اسے لے کر سفر کرے الا ان استرط عليه ذلك في العقد مگر یہ کہ شرط لگا دے اس پر یہ عقد میں ہی عقد میں ہی شرط لگا دے پھر تو لے جا سکتا ہے جامن ہی محملہ اور آخی بینی علاق کا تجاز بے محمل کا لفظ آیا محمل محمل کہتے ہیں کجاوے کو اور ہودج کو کجاوا جانتے ہو یا نہیں جانتے بھائی بھائی اونٹ پر یہ خاص قسم کا بیٹھنے کے لیے یا سامان بوجھ لادنے کے لیے ایک جگہ اوپر بنائی جاتی ہے اس کو کجاوا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کجاوا کہتے ہیں سامان وغیرہ لادنے کے لیے اصل ہے مطلب اس کے پھر लकड़ी لکڑی وغیرہ کا بنا ہوتا ہے لکڑی اور کپڑے وغیرہ کا تو دونوں طرف اونٹ کے کوہان پر اس کو رکھا جاتا ہے اونٹ کے دونوں طرف دو خانے بن جاتے ہیں بھائی دو خانے اس میں دونوں طرف ایک طرف بھی ایک دو بوریاں رکھ دی دوسری طرف بھی ایک بوری رکھ دی بھائی تو یہ کجاوا کہلاتا ہے بھائی اسی طرح ایک ہودج ہوتا ہے بھائی عرب کا سب سے بڑا یہ مال اونٹ شمار ہوتا تھا بھائی جتنا زیادہ مالدار ہوتا اتنی زیادہ اس کے اونٹ ہوتے تھے بھائی اونٹ سے ان کی تمام ضروریات پوری ہوتی تھیں بھائی گوشت اس سے حاصل کرتے دودھ اس سے حاصل کرتے سفر اس پر کرتے تھے بھائی تو چنانچہ جب سفر کرتے تھے تو اس اونٹ پر ایک باقاعدہ چھوٹا سا کمرہ بنا لیتے تھے بھائی لکڑی اور پردوں کی مدد سے لکڑیاں باندھی بھائی چاروں کونوں وغیرہ پر اور اوپر پردے لٹکا دیے تو ایک باقاعدہ چھوٹا سا کمرہ بن جاتا تھا ہلکا پھلکا سا جس میں انسان آرام سے بیٹھ جاتا تو دھوپ سے محفوظ رہتا تھا عرب کی دھوپ تو بڑی سخت ہے بھائی اس تو یہ جو چھوٹا سا کمرہ بنتا تھا یہ کیا کہلاتا ہے ہودج کہلاتا ہے ہودج بھائی ہودج تو یہ بھائی حودج بھی اب مختلف قسم کے ہوتے کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے کوئی ہلکا ہے کسی میں زیادہ آرائش وغیرہ کی گئی ہے اس کی مضبوط بنایا گیا ہے اس, اس کا اتنا زیادہ وزن ہوگا اب ایک آدمی نے ایک اونٹ والے سے اونٹ کرایہ پر لیا کہ میں اس پر ایک ہودج یادج یہاں محمل سے مراد لے لیں یا میں اس پر ایک ہودج اور دو سوار لے کر مکہ تک جانا چاہتا ہوں کیا کیا بھائی آپ نے اونٹ کرائے پر لیا اور کیا اس پر لا دیں گے ایک حودج اور آپ دو آدمی بھی ساتھ ہوں گے آپ دونوں مکہ تک جانا چاہتے ہیں بھائی تو ابھی آپ نے حوزج اس کو دکھایا نہیں بھائی دکھایا نہیں اور میں نے بتایا ہودج کئی قسم کے کی ہوتے تھے کوئی ہلکا پھلکا بنا ہوا ہے کوئی ذرا زیادہ اچھا بنا ہوا ہے بھائی تو جتنا زیادہ وہ اس کو مضبوط وغیرہ بنایا ہوگا اچھا بنایا ہوگا لازمی بات ہے اس کا وزن بھی اتنا زیادہ ہوگا بھائی تو کہتے ہیں بھائی اس صورت میں چونکہ ہودج مشہور ہے تو ہونا تو یہ چاہیے ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ اجارہ فاسد ہو مانا اجارہ کیا ہونا چاہیے فاسد ہونا چاہیے کیونکہ ہودج مشہور ہے اس نے کوئی دکھایا کون سا ہودج رکھوں گا اس پر اتنا کا ایک ہودج اور دو آدمی ہیں ہم ہم سفر کریں گے اس پر تو ہودرج تو مختلف قسم کے ہیں کوئی ہلکے ہیں کوئی وزنی ہیں کوئی بہت زیادہ وزنی ہیں تو کہتے ہیں نہیں بھائی آخد صحیح ہے اور جو عموماً حودج رکھا جاتا ہے ان علاقوں کے اندر وہ حودج مراد دیا جائے گا وہ اس حودج کی اجازت ہوگی اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہوگی تو کہتے ہیں جَمَلًا عَلَيْهِ مَحْمِلًا اور جس نے اجرت پر لیا اونٹ کو تاکہ تاکہ بوجھ لادے اس پر ایک حودج کا ایک حودج اس پر رکھے گا ورا کی بہنی اور کیا لادے دو سوار ہوں گے اس پر جو علا مکہ تھا مکہ تک جا تو یہ جائز ہے یہ جائز ہے دیکھو اگر جو عہدہ محمل جو ہے مشہول ہے لیکن پھر بھی یہ جائز ہے ولاحمل المحتادو اور اس کے لیے جائز ہے کیا رکھنا وہ عہدہ جو محتاد ہے جس کی عادت ہے اور اگر مشاہدہ کر لے اونٹ والا اس حوضج کا تو یہ بہتر ہے یہ کیا ہے اگر وہ دیکھ لے اس کو تو یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ وہ جہالت ختم ہو جائے بھئی بعد میں کوئی جھگڑا وغیرہ نہ آئے بھئی ورنہ تو وہ کہے گا یہ آپ نے بڑا وزنی اس کے اوپر رکھا ہے جی وہ صورت مسئلہ یہ آپ نے ایک شخص سے اونٹ کرایہ پر لیا کہ میں اس پر دو تین تین من غلہ یہاں سے لے کر وہ فلاں شہر تک اس پر لے کر جانا چاہتا ہوں بھائی کئی دن کا سفر ہے اونٹ والا تیار ہو گیا بھائی عقد ہو گیا اب سفر شروع کیا بھائی اب راستے میں وہ جو غلہ آپ نے رکھا ہے آپ اسی میں سے کیا کرتے ہیں اپنے لیے کھانا وغیرہ بھی تیار کرتے ہیں تو وہ تو آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے تو کیا جتنا کم ہو رہا ہے اتنا ہی ہم اور ساتھ ملاتے جائیں یہ اجازت ہے اجازت نہیں کہتے ہیں, ہاں بھائی اس سے بات کیا ہوئی تھی کہ تین من لے کر جانے کہاں تک کھلا شہر تک بھائی تو جب آپ کھا رہے ہیں تو کم ہو گئے تو اب آپ اس کمی کو کیا کر سکتے ہیں پورا کر سکتے ہیں اور اونٹ والا یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ نہیں بھائی جو کھاتے جا رہے ہیں کم ہوتا جا رہے ہے اب آپ مزید اس پر لاد نہیں سکتے نہیں بھائی کیوں اعتراض کرتا ہے ہم نے کتنے کی بات کی تھی تین منتھ کی اور اس وقت بھی ہم جب وہ کمی پوری کریں گے تو تین منتھ سے زیادہ نہیں وہ تین من ہی ہے بھئی، تین من کی تو بات ہو چکی ہے لہذا وہ منع نہیں کر سکتا بھائی اور جس نے اجرت پر لیا کسی بعیر بھی اونٹ بھائی اونٹ کو لیا میلا تاکہ لادے گا اس کے اوپر ایک مقدار کس میں سے زاد میں سے زیادہ راہ توشے میں سے یعنی وہ سفر میں جو کھانے وغیرہ کھانے پینے کا سامان ہے اس میں سے مین ہو نے کھا لیا اس میں سے راستے کے اندر جاز را کالا تو جائز ہے اس کے لیے کہ لوٹا لے اس کا جو اس نے کھایا ہے جو اس نے کھا لیا اس کا ایور کیا کر لے اس پر لوٹا سکتا ہے ول اجرت اللہ تجلاخی یہاں سے آپ کو بتلا رہے ہیں کہ اجرت کب واجب ہو جاتی ہے مستاجر پر کب اجرت اس پر واجب ہوتی ہے کیا عقد کرتے ہی بیع ہم کرتے تھے بیع کرتے ہی مشتری پر کیا واجب ہو جاتے تھے سمن تو یہ بھی بیع کی طرح ہے تو کیا عقد کر البتہ یہ ہے وہاں عین ہوتی تھی یہاں نفع پر عقد ہو رہا ہے وہاں عین پر نفع عقد ہوتا تھا کہتے نہیں بھائی یہاں آقد ہوتے ہی فوراً اجرت واجب نہیں ہوگی بلکہ اجرت جو ہے وہ جب کام پورا کر لے گا تب اجرت واجب ہو جائے گی یا شرط لگا دی آخد میں کہ اجرت مجھے پہلے دو گے تو اس صورت میں بھی آقد کرتے ہی کیا واجب ہو جائے گی اجرت واجب ہو جائے گی یا شرط بھی نہیں لگائی تھی اس مستاجر نے خود ہی آقد ہوتے ہی کیا کیا اجرت نکال کر حوالے کر دی ابھی اس نے کام نہیں کیا اس نے پہلے اجرت دے دی تو اب بھی اجرت کیا ہو گئی واجب ہو گئی کیا مانا اجرت واجب ہو گئی اس نے پہلے نکال کر دے دی کہتے مانا یہ کہ اب اس سے واپس نہیں لے سکتا بغیر کسی وجہ کے اس سے واپس نہیں لے سکتا جب اس نے خود ہی اس کو جلدی دے دی صورتیں سمجھ میں آ ہیں ضابطہ یہ بتلایا کہ عقد اجارہ ہوتے ہی اجرت واجب نہیں ہوتی آپ نے ایک آدمی سے کہا مجھے آپ کی گاڑی تین دن کرایے پر چاہیے اور اتنا کرایہ دوں گا آقد ہو گیا آپ دونوں کے درمیان بھائی جیسے ہی ہوا وہ فورن کہتا ہے لاؤ بھائی لاؤ آقد ہو چکا پیسے حوالے کر دو نہیں بھائی اجرت کا وہ مستحق نہیں آقد ہوتے بلکہ اجرت کا مستحق کب بنے گا تین چیزوں میں سے کوئی ایک پائی جائے پہلی کیا کہ کام پورا کر لے تو پھر کام کے بعد اجرت کا مستحق ہو جائے گا اجرت واجب ہو جائے گی کام جب پورا کرے گا یعنی آپ اس گاڑی سے تین دن آپ استعمال کر لیں گے اب آپ پر کیا ہوئی اجرت واجب ہو دوسرے پہلے اقدمی شرط لگا دی تھی کہ پیسے پہلے دو گے تو اب بھی آقد ہوتے ہی فوراً کیا واجب ہو جائے گی اجرت واجب تیسری کیا کہ کی شرط بھی نہیں لگائی اس نے خود ہی کیا کیا آکد ہوتے ہی اس نے جیب سے پیسے نکالے پیسے اس کے حوالے کر دیے تو اب بھی اجرت واجب ہو گئی بھائی اب کیا مانا اجرت واجب ہو گئی یعنی اب اجرت واجب ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس نے جب ایک دفعہ دے دیا ہے تو اب بغیر وجہ کے اسے واپس نہیں لے سکتا صورت سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں ول اجراۃ اللہ تجبی اور اجرت واجب نہیں ہوتی اقد کی وجہ سے بھی احدی سلاثتی معنی اور مستحق ہو جاتا ہے وہ تین اسباب میں سے کسی ایک کی وجہ سے تین سببوں میں سے کسی ایک سبب کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے وہ اجرت کا مستحق ہو جاتا ہے یعنی ان تین سببوں میں سے کوئی ایک سبب پایا گیا تو وہ اجرت کا مستحق ہو جائے گا اما بشرت یا تو جلدی ادا کرنے کی شرط کی وجہ سے تو اس صورت میں بھی جلدی دینا پھر ضروری ہو جائے گا عقد کرتے ہی اور من غیر یا کیا کرتا ہے جلدی دے دیتا ہے بغیر کسی شرط کے تو اس صورت میں بھی وہ عجرت کا مستحق ہو گیا مستحق ہونے کا کیا معنی بھائی اب بغیر وجہ کے واپس نہیں لے سکتا استفا کا معنی وصول کر لینا محفود عالیہ وہ چیز جس پر عقد ہوا ہے یعنی وہ نفع جس کے لیے آپ نے چیز کرائے پر لی ہے یا محقود ان کو وصول کر لینے سے محقود اللہ کو مثلاً بھئی آپ نے گھر کرائے پر لیا ایک مہینے کی رہائش کے لیے تو محقود ان کیا ہے اس گھر میں ایک مہینے کی رہائش جب آپ یہ حاصل کر لیں گے ایک مہینہ گھر میں رہ لیں گے تو آپ نے ماخود ان علیہ کو وصول کر لیا اب آپ پر کیا لازم ہو گئی اجرت لازم ہو گئی وہ اجرت کا مستحق ہو گیا یہ معنی ہے اور بستیفاق آلیہ یا ماخوذن عالیہ کے کو پا لینے سے اس کو وصول کر لینے سے وقت بھئی دیکھو ایک آدمی نے دوسرے کو کوئی گھر کرایہ پر دیا اور کہ یہ گھر میں آپ کو ایک ماہ کے لیے کرایہ پر دیتا ہوں اور مثلا پانچ ہزار روپے کرایہ بھئی اور مطلق آکد ہوا یہ بات نہیں طے ہوئی کہ آپ پیسے پہلے دیں گے یا پیسے مہینے کے بعد دیں گے بھائی یہ بات طے نہیں ہوئی تو آپ جو کرایہ پر گھر دینے والا ہے یعنی موجر اس کو حق ہے کہ وہ ہر روز کا کرایہ جا کر اسے طلب کر سکتا ہے آج کی وجہ یہ کہ یہاں پر تبریز ممکن ہے یعنی وہ جو نفع ہے اس کے ہم حصے کر سکتے ہیں تو تیس دن کا مہینہ ہے ہر دن کی رہائش ایک پورا نفع ہے بھائی پورا آپ دیکھتے نہیں آپ ہوٹل میں جاتے ہیں وہ ایک رات کے آپ سے پیسے لیتے ہیں معلوم ہوا یہ ایک دن رات کیا ہے یہ رہائش پورا نفع ہے تو لہذا آپ بھی کیا کر سکتے ہیں جب متلق مطلب ہوا تھا کوئی شرط نہیں تھی کہ پیسے پہلے ہوں گے یا پیسے آخر میں ہوں گے تو زمین مکان کے مالک کو حق ہے وہ ہر روز کا کرایہ جا کر وصول کر سکتا ہے کر سکتا ہے ہاں لیکن اگر یہ طے ہوا تھا کہ مہینے بعد پیسے ملیں گے پھر نہیں تو پہلے لے سکتا مہینے بعد ہی پھر سمجھنا ہے تو یہاں پر میں نے کیا باضابطہ ذکر کیا کیونکہ یہاں تبرعیز ممکن ہے اس نفع میں تقسیم ہو سکتی ہے ہر دن کا نفع ایک مستقل نفع ہے تو مہینے کے اندر کتنے نفع ہو گئے گویا نفع نفع ہو گئے ہر ہر نفع کے وہ الگ پیسے چاہے تو جا کر سکتا ہے لیکن بعض جگہ ایسا, ایسا ہوتا ہے کہ وہاں نفع کے اندر تقسیم اور تغیر ممکن نہیں ہوتی وہاں پھر پہلے پیسے وصول نہیں کر سکتا مثلا دیکھو بھائی آپ دھوبی کے پاس کپڑے لے دھوبی کو آپ نے بلوایا کسی کی یہ کپڑے دھو میرے بھائی کپڑے دھو اس نے آپ کی کمیز دھو دی ابھی شلوار نہیں دھوئی اور پیسے مانگنے شروع کر دیے کہ لاؤ بھائی اب مجھے پیسے آدھا کام ہو گیا آدھے کے پیسے مجھے دے دو آدھا کیا مانا یہاں تقسیم ہو ہی نہیں سکتی صرف کمیز دھوئی ہے وہ آپ اس سے آپ نفع اٹھا سکتے ہیں بھائی نہیں بھائی جب تک اس کے ساتھ پورا وہ سوٹ نہیں دھلے گا آپ اس کو پہنتے نہیں ہے بھائی تو لہذا اسی طرح بھائی درزی کے پاس کپڑے سیلانے کے لیے آپ لے گئے بھائی سوٹ سیلانے کے لیے اس نے کیا کیا آپ کی ایک آستین سی ہے صرف ایک آستین سوٹ اس نے سینا ہے دو سو کا اس نے کہا لو بھائی کچھ حصہ تو میں نے پورا کر لیا اس کے بیس روپے بنتے ہیں دیکھو اس حساب سے اس نے حساب بتایا بیس روپے مجھے دے دو بھائی میں نے کچھ نہیں بھائی یہاں نفع میں تقسیم ہے ہی نہیں صرف آپ تین سی ہے اس سے کوئی آپ نفع اٹھا سکتے ہیں نہیں بھائی سمجھ میں آئی بات تو بعض جگہ نفع میں تقسیم ممکن ہوتی ہے بعض جگہ نفے میں تقسیم ممکن نہیں مم. جہاں تقسیم ممکن ہے اور کوئی شرط وغیرہ طے نہیں ہوئی تو ہر اس پورے نفع کے بعد کیا کیا جا سکتا ہے اجرت کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے اور جہاں نفع میں تقسیم نہیں ہو سکتی وہاں اجرت کا مطالبہ بھی نہیں کیا جا سکتا دارن اور جس نے اجرت پر لیا کوئی گھر فلیل موجری جیری تو کرایہ پر دینے والے کے لیے جائز ہے اجرتی کلی یوم کہ وہ مطالبہ کرے ہر دن کی اجرت کا اللہ وقت التحق الواق دی مگر یہ کہ بیان کر دے استحقاق کا وقت آقد میں وقت بیان کر دے تو پھر الگ بات ہے کہ آپ اجرت کے مستحق مہینے بعد ہوں گے تو پھر نہیں کر سکتا پہلے مطالبہ الى مکہ اجرتی کل اسی طرح بھائی دیکھو ایک اونٹ وجہ سے اونٹ لیا آپ نے بھائی کرایہ پر کہ میں یہاں سے فلاں شہر تک جانا چاہتا ہوں کئی دن کا سفر ہے تو اب اجارہ متلق ہوا ہے بھائی یہ بات طے نہیں ہوئی کہ پیسے پہلے دینے ہیں یا پیسے بعد میں دینے ہیں تو وہ ہر منزل پر آپ سے ہر منزل کی اجرت وصول کر سکتا ہے قدیم زمانے میں سفر کا یہ طریقہ تھا بھائی کہ صبح سویرے صبح صبح بھائی قاخلے چل پڑتے تھے اور صبح صبح اور پھر دھوپ کی سختی تک جب تک دھوپ سخت نہیں ہوتی تھی تقریباً گیارہ بجے تک اس کے لگ بھگ وہ سفر کرتے اور بارہ بجے تک سفر کرتے اور پھر پڑاؤ ڈال دیتے پھر وہیں پر قافلہ پڑاؤ کیے رکھتا یہاں تک کہ دن بھی گزر گیا ساری رات بھی گزر گئی اگلے دن صبح صبح پھر چل پڑتے तो تو یہ طریقہ ہوتا تھا تو یہ جو ایک دن میں سفر کیا جاتا تھا یہ ایک منزل کہلاتی ہے تو یہ ایک منزل یہ ایک مستقل نفع ہے جو آپ نے اس جانور سے اٹھایا ہے لہذا اب آپ اونٹ والا کیا کر سکتا ہے آپ سے ہر منزل پر اجرت کا مطالبہ کر سکتا ہے ومن اور جس نے اجرت پر لیا کوئی اونٹ الا مکہ تا مکہ کے لیے فلی جمالی جم جم جو ہے اونٹ والے کے لیے جائز ہے پالی بہوبی اجرتی کلی مر خلاطین کہ وہ اسے مطالبہ کرے ہر منزل کی اجرت کا مرحلہ وہ منزل بھائی جو ایک دن میں سفر کیا جاتا تھا اجرتی اور جائز نہیں ہے دھوبی کے لیے اور درزی کے لیے کہ وہ مطالبہ کریں اجرت کا حق کا یا فروغ مین یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے عمل سے بھائی جب تک کام پورا نہیں کر دیتے وہ اجرت کا مطالبہ نہیں کرتے کیونکہ یہاں نفے میں تبعیض نہیں ہو رہی نفے کے حصے نہیں ہو سکتے اللہ تاری تل مگر یہ کہ شرط لگا دے جلدی دینے کی تو پھر تو مطالبہ کر سکتے ہیں بھائی صورتِ مسئلہ یہ اچھا ایک آدمی نے ایک نان بائی کو بلایا بھائی یہ جو تنور پر روٹیاں پکاتے ہیں بھائی کہ آپ نے میرے گھر پر میرے لیے سو روٹیاں پکانی ہیں مثلا دعوت کی آپ نے بھائی تو یا مثلا جیسے کتاب میں ذکر کیا بھائی ایک خفیس آٹے کی تم نے روٹیاں بنانی ہیں میرے گھر پر ایک درہم ہم کے بدلے تو کہتے ہیں یہ جو نانبائی ہے یہ اس وقت تک اجرت کا مستحق نہیں ہوگا جب تک کام پورا نہ کر لے اور کام اس کا کب پورا ہوگا جب روٹیاں تنور سے نکال لے گا صرف تنور پر لگا بھی یہ کام پورا نہیں بھائی بلکہ اس کے کام میں کیا شامل ہے ملائی نکال ملائی ملائی ملائی کر بھی دینا اسی کا کام ہے سورج سمجھ میں آ گئے تو لہذا یاد رکھو کے اندر عام معاملات میں جو کام جس کے ذمے ہوتا ہے اس کے آم کے اندر شامل سمجھا جاتا ہے وہ شامل ہی ہوگا اس کو جب تک وہ کرے گا نہیں اس کا عمل بھی پورا نہیں عمل بھی پورا نہیں مثلا دیکھو بھائی آپ نے شادی کی بھائی شادی کے بعد اب ولیمے کا انتظام کیا آپ نے وہ باورچی وغیرہ کو بلوایا اور کہ کھانا بنانا ہے اس نے کھانا آیا کھانا وغیرہ تیار کر دیا پکا دیا اب وہ جانے لگا آپ نے کہا بھائی ابھی تو آپ کا کام پورا نہیں ہوا ڈونگوں میں بھی آپ نے ڈال کر دینا ہے پلیٹوں میں بھی آپ نے ڈال کر دینا ہے تو یاد رکھیے اوش میں کیا ہے وہ جو آتا ہے نائی وغیرہ یا بہت چیز جو آتا ہے شادی پر کھانا بنانے کے لیے اس کا کام صرف پکانا ہوتا ہے یا ڈونگوں میں بھی ڈال کر دینا سارا اس کے ذمہ ہوتا ہے جی ڈونگوں میں ڈال کر دینا بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے بھائی صرف پکا کے وہ چلے نہیں جاتے بلکہ کیا کرتے ہیں ڈونگوں میں ڈال کر دیتے ہیں عرف میں ایسا ہے تو جب تک وہ ڈونگوں میں ڈال کر نہیں دے گا اس کا عمل پورا نہیں بھائی اور جب تک عمل پورا نہیں وہ اجرت کا مستحق بھی نہیں ہے بھائی ہم نے ذاتہ ذکر کر دیا کہ اجرت کا مستحق تب ہوگا جب اپنے کام کو پورا کر دے گا تو کہتے ہیں وہ منی جہ خبازن جس نے اجرت پر رکھا اجرت پر بلایا کس کو خباز قباس وہ روٹی پکانے والا نان بائی کو لیا بز الحوفی بیٹھی ہی تاکہ روٹی پکائے اس کے لیے اس کے گھر میں کتنی روٹی کفیز ایک کفیس آٹے کی ایک آٹے کی کتنے کے بدلے ایک درہم کے بدلے لمیت یہ اجر کا مستحق نہیں ہوگا یوکری یخرج خوب زمین نور یہاں تک کہ وہ نکال لے نکال دے روٹی کو تنور سے وہ منستا جاتا من للولیمہ اور جس نے اجرت پر بلوایا اجرت پر رکھا کس کو بھائی تباہن بھائی وہ باورچی وہ جو کھانا پکانے والا ہے لیت بخلا تام لیل تاکہ کھانا پکائے اس کے لیے ولیمے کا کھانا تاکہ اس کے لیے ولیمے کا کھانا پکائے فل غرف ہی غرف کہتے ہیں بھائی نکالنا تو برتنوں میں ڈونگوں میں نکالنا بھی اسی پر ہوگا یہ بھی اسی پر لازم ہوگا بھائی وہ منی جرا راج لیا بلا اللہ صورت <بِنَن> مسئلہ یہ ایک آدمی نے ایک شخص کو اجرت پر رکھا کہ وہ اس کے لیے اینٹیں تیار کرے گا کچی اینٹیں کچی اینٹیں آپ جانتے ہو بھائی اینٹوں کو کیسے بنایا جاتا ہے سب سے پہلے مٹی کو پانی میں گوندھا جاتا ہے پھر اس مٹی کو سانچے میں ڈالتے ہیں وہ اینٹ کی شکل بن جاتی ہے پھر وہ جو اب یہ جو گیلی مٹی ہے سانچے میں اس کو ہوا وغیرہ میں رکھتی ہے خشک ہونے کے لیے تو کچھ اینٹیں کس طرح بنائی جاتی ہیں بھائی سب سے پہلے مٹی کو گوندا جاتا ہے پانی ملایا جاتا ہے پھر اس کو ایک سانچے میں ڈالا جاتا ہے مخصوص تاکہ خشک ہو جائیں بھائی پھر اس کے بعد ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو اب ایک آدمی نے دوسرے کو اجرت پر رکھا کہ وہ اس کے لیے کچی اینٹیں بنائے گا تو کچی اینٹیں بناتے ہوئے اب وہ کس وقت اجرت کا مستحق ہوگا کب اس کا کام پورا ہو جائے گا بھائی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے اینٹیں بنا دی تو اب اجرت کا مستحق ہو گیا بھائی کیا کر دیا جب اینٹیں بنا دی تو اجرت کا مستحق ہو جائے گا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں اینٹیں بنانے کے بعد ابھی اس کا کام ختم نہیں ہوا بلکہ اس کے بعد وہ ان کی ڈھیری بھی بنا دے بھائی سہ تہ بھی لگا دے آپ دیکھتے ہیں بھائی اینٹیں جب بنا رہا ہے تو اس نے لازمی بات ہے پھیلائی ہوں گی بھائی ہر طرف کہ وہ خشک ہو خو جائے ہوا لگے ان کو پھر اس کے بعد وہ کوئی اکٹھا کرے گا اور ایک ڈھیری بنا دے گا بھائی ایک جگہ پر سہ تہ ان کو لگا دے گا تو کیا یہ جو عمل ہے اس کو تشریح کہتے ہیں بھائی تشریف تو یہ تشریف بھی اس کے عمل میں ہے یا اس کے عمل میں داخل نہیں امام صاحب فرماتے ہیں نہیں یہ اس کے عمل میں داخل نہیں لہٰذا جب اس نے اینٹیں بنا دیں تو بس اس کا کام پورا ہو گیا بنا کر اس نے کھڑی کر دیں جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں بلکہ کیا کرے گا ان کو اکٹھا کر کے پھر ان کی ایک بھی بنا دے گا تو پھر اس کے بعد اس کا کام پورا ہوگا پھر وہ اجرت کا مستحق ہوگا وہ منستا اور جس نے اجرت پر رکھا کسی آدمی کو تاکہ وہ بنائے اس کے لیے کچی اینٹیں استحقل اجرا تھا تو مستحق ہوگا اجرت کا اضا اقام ہو جب وہ اس کو قائم کر دے یعنی بنا دے بھائی جب وہ کھڑی کر دیں دی تھے ایند ابھی حنیفہ رحمہ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وقال ابو یوسف و محمد الرحیم اللہ تعالیق مستحق نہیں ہوگا اجرت کا جب تک کہ وہ اس کی تشریح نہ کر دے یعنی وہ ڈھیری نہ بنا دے یا تہ بتہ نہ لگا دے وہ اضا قالل اور جب کہا کسی نے درزی سے سورت مسئلہ یہ بھائی مسئلہ سمجھ لو پہلے میں درزی کے پاس گیا کپڑا لے کر میں نے کہا کہ اگر آپ نے اس سے شلوار قمیض تھی اس کپڑے سے تو میں آپ کو ایک سو پچاس روپئے دوں گا اور اگر آپ نے اس کا شلوار کرتا کیا تو میں آپ کو دو سو روپئے دوں گا تو کیا یہ عاقد اس طرح کرنا ٹھیک ہے ہاں کہتے ہیں بھائی ہاں بھائی اس طرح عاقد کرنا ٹھیک ہے اور جو وہ کام کر لے گا اسی اجرت کا مستحق ہو جائے گا شلوار قمیض سی تو اس کو اس کے مطابق ڈیڑھ سو ملے گا اور شلوار کرتا کیا تو اس کے مطابق اسے دو سو روپیہ ملے گا بھائی سمجھ میں آیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا بھائی یہ جائز نہیں ہونا چاہیے جائز نہیں بھائی کیوں؟ اس لیے کہ بھائی آپ نے پڑھا تھا کتاب و اجارہ کے شروع میں کہ اجارے کے اندر نفع بھی معلوم ہونا چاہیے اور اجرت بھی معلوم ہونی چاہیے اور یہاں پر نفع بھی مشغول ہے اجرت بھی مشغول ہے نفع میں نے دائر کر دیا دو چیزوں میں کیا کام کے عمل دائر کر دیا دو عملوں میں کون سے भाई دو عمل ذکر کیے شلوار تمیز یا شلوار کرتا تو دو عمل بھائی تائین ہوئی کون سا کرے گا وہ تائین نہیں ہوئی تو نفع کیا ہوا عمل کیا ہوا مشغول ہو گیا اسی طرح اجرت بھی میں نے دو ذکر کر دی سو ایک سو پچاس یا دو سو تو اجرت بھی مشغول ہے عمل بھی مشغول ہے لہذا اس کو جائز نہیں ہونا چاہیے لیکن فرماتے ہیں بھائی یہ جائز ہے اس لیے کہ جائز ہے مارانا اس کے مقابلے میں پہلے ذرا بی کو دیکھ لو پھر بتلاتا ہوں تفصیل بھائی کے اندر اس طرح کرتا ہے تو بی جائز نہیں ہوتی ایک آدمی نے کہا کہ یہ دیکھیے یہ کپڑا ہے دس کا اور یہ کپڑا ہے بیس کا تو دوسرے نے اس کے ساتھ عقد کر لیا کہ ان دونوں میں سے ایک کپڑا میں نے آپ سے خرید لیا ان دونوں میں سے میں نے آپ سے خرید لیا دوسرے نے کہا میں نے قبول کیا تو آقد ہوا مولانا لیکن یہ عبید فاسد ہے اس لیے کہ مبیع مشغول ہے اور سمن بھی مشغول ہو گئے مبیع کتنی چیزیں ہیں یہاں پر دو چیزیں اور اس نے دونوں ایک دس کیا ہے کتنے کی ہے ایک بیس کی ہے تو پھر تعین کی کون سی چیز مبیع ہے تعین نہیں کی اسی طرح سمن بھی جب مبیا مشغول ہوا تو اس کے سمند بھی کیا ہو گئے مشغول ہو گئے تو یہ بہ آپ نے پڑھا تھا یہ جائز نہیں کیونکہ بہ کے اندر مبیا کی تعیین ضروری لیکن ایک صورت میں یہ بہ صحیح ہو جاتی ہے کہ جب مشتری کو خیار تعیین دے دیا جائے کیا دے دیا جائے یعنی تعیین کا اختیار اسے دے دیا جس کو لینا چاہو لے لی لو ایک کے اندر بہ ہو چکی ہے تم دونوں ہم دونوں کے درمیان بھائی جس کو چاہو کیا کر لو لے لو سمجھ میں آئی بھائی لیکن یہ زیادہ سے زیادہ تین کے اندر ہے مساً ایک یہ گھر لے جاتا ہوں گھر والوں کو جو پسند آیا وہ میں نے آپ سے خرید لیا اس کے پیسے دے دوں گا آپ کو بھائی اب وہ زیادہ سے زیادہ تین کے اندر ہو سکتا ہے یہ خیال تعین تین سے زیادہ کے اندر نہیں ہو سکتا اس لیے کہ تین قسم کی تین کے اندر آلہ بھی آ گیا, متوسط بھی آ اور ادنا بھی آ تینوں قسم کی چیزیں آ گئیں بھائی آلہ ادنا متوسط زیادہ زیادہ تین کی ضرورت ہے تو تین میں اس کی اجازت ہے ورنہ تو اجازت ہی نہیں ہو سمجھ میں آ گئی تو بے کے اندر بھی جب میں اور سمن مشغول ہو تو جھگڑے کا امکان نہیں رہتا تھا ورنہ تو کیا لازم آئے گا جھگڑا لازم آئے گا بعد میں تو لیکن جب خیار تعین خود مشتری کو دے دیا تو اب اس میں جھگڑے کا امکان نہیں تو وہاں پر بھائی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر عقد کرتے ہی عقد جیسے ہی کیا مشتری پر فوراً کیا واجب ہو جاتے تھے سمن لیکن اجارے کے اندر ایسا نہیں ہے عقد کرتے ہی سمن واجب نہیں ہوتے بلکہ اجرت کب دینا پڑے گی اجرت کب دینا پڑے گی جب وہ کام پورا کر لے گا مثلا یہاں کوئی شرط نہیں ہے تو کام پورا کر لیتا ہے تو یہاں پر آخر میں اجرت کا مستحق ہو جائے گا بھائی تو جلدی کی شرط بھی نہیں لگائی تھی اس نے بھائی اور جلدی اس نے دیے بھی نہیں ہے تو اجرت کا مستحق اب وہ کب ہوگا کام کرنے کے بعد مستحق ہوگا اور بیگ کے اندر کیا ہوتا تھا عقد کرتے ہی سمن کا مستحق ہو جاتا تھا اور یہاں فوقت کرتے ہی فوراً اجرت کا مستحق نہیں ہے بلکہ جب عمل کر لے گا سمجھ میں آیا تو لہذا آپ جیسے کون سا عمل وہ شروع کرے گا تو گویا اسی پر عقد ہوا تھا جو حالت ختم ہو گئی جیسے اس نے کُرتا بنانا شروع کیا معلوم ہوا اسی پر عمل کر رہا ہے اجرت کا بھی پتہ چل گیا عمل کا بھی پتہ چل گیا سمجھ میں آیا تو ورنہ تو ابتدا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اجرت بھی مجبور عمل بھی مجبور اس کو کیا ہونا چاہیے فاصد ہونا چاہیے لیکن یہاں پر چونکہ اجرت فوری نہیں آ رہی اجرت کہاں آئے گی کام کے بعد آئے گی تو اس وقت کوئی جہالت نہیں ہوگی بھائی تو لہٰذا صحیح ہے بھائی وہیا جب کہا کسی نے درجی سے انقاد فارسی اگر تون کپڑا فارسی انداز میں سیا فبی تو ایک درہم کے بدلے وہ انخت تہ رومی ان در ہم اور اگر اس کو تونے رومی سیا فبی در ہم تو دو درہم کے بدلے ہے یعنی میں پھر تجھے دو درہم دوں گا جاض ہے وَأَيَّ الْعَمَلَيْنِ عَمِلَتَّ حَقَّ اور جو بھی وہ عمل کر لے گا تو اسی اجرت کا مستحق ہو جائے گا اسی اجرت کا مستحق ہو جائے گا تو خلاصہ بحث یہ ہوا کہ یہاں پر نے اجرت بھی مشغول ہے اور عمل بھی مشہول ہے اس لیے کہ عمل جو ہے وہ دائر ہے بین دو قسموں کے اندر رومی قسم کا سیے گا یا فارسی قسم کا سیے گا تو عمل مجھول ہوا طے تو نہیں کیا کہ کون سا سین ہے اور اجرت بھی مجھول ہے کہ اگر رومی سیا مثلا تو میں دو دیر دوں گا اور فارسی سیے گا تو میں ایک دیر دوں گا تو اجرت بھی یہاں ابھی مشہول ہے بھائی عمل بھی مجھول اور اجرت بھی مجھول تو ذابطے کے مطابق تو یہ اجارہ فاسد ہونا چاہیے کیونکہ اجارے کے بعد کے شروع میں آپ نے پڑھا تھا کہ اجارے کے اندر عمل بھی معلوم ہونا چاہیے اور اجرت بھی معلوم ہونی چاہیے لیکن یہاں پر کوئی خارج نہیں مولانا اس لیے کہ یہاں پر یہاں پر جو ہے اجرت کا مستحق عاقد کرتے ہی نہیں ہوتا عجیب جو ہے اجرت کا مستحق آخد کرتے ہی نہیں ہوتا بلکہ عمل کرنے کے بعد اجرت کا مستحق ہوگا اور اس وقت کوئی جہالت نہیں ہوگی بھائی جو جس قسم کا عمل کیا وہ عمل بھی متعین ہے اور اس کی اجرت بھی متعین ہے بھائی اور میں نے بتلایا یہ زیادہ سے زیادہ تین کے اندر جائز ہے خیال کرتے ہوئے بیع پر بیع کے اندر بھی جب انسان کسی سے مثلاً کوئی چیز خریدتا ہے اور اسے وہ دکاندار نے آپ کو بتلایا یہ کپڑا دس کا ہے یہ بیس کا ہے یہ تیس کا ہے آپ نے کہا ان میں سے ایک کپڑا میں نے آپ سے خرید لیا دکاندار نے کہا مجھے قبول ہے بھائی لیکن کون سا کپڑا خریدا تو ابھی بھی جہالت حالت ہے جھگڑا آئے گا تو پھر یہ جھگڑا ختم کرنے کی صورت کیا تھی کہ گاہک کو کیا دے دیا جائے خیارے تعین دے دیا جائے بھائی خیار تعین دے دیا جائے تو اب جھگڑے کا امکان نہیں رہے گا بھائی سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھائی تین چیزیں ہیں تیرنگ تین میں سے میں نے ایک کپڑا خرید لیا اور تینوں مختلف قسم کے ہیں تینوں مختلف قسم کے ہیں تو مبیا بھی کیا ہوا مشغول اور ایک ہے دس کا ایک ہے بیس کا ایک ہے تیس کا تو سمن بھی کیا ہو گئے مبیا بھی مشغول کوئی طے نہیں ہوا تین میں سے کون سا ہے اور سمن بھی اس کے کیا ہو گئے مشغول ہو گئے تو لہٰذا آپ تو بے فاصد ہونے چاہیے جھگڑا آئے گا بھائی تو لیکن ہم کیا کرتے ہیں جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے گاہ کو خیال تعیین دے دیتے ہیں کہ اس میں سے جو آپ کو پسند آئے وہ لے لیجئے گا بھائی وہ گھر لے جاتا ہے اور ان میں سے پسند کر لیتا ہے اور اس کے سمند ادا کر دیتا ہے تو دیکھو خیار تعیین سے یہاں پر کیا ہوا وہ جھگڑا ختم ہو گیا لیکن اور کوئی صورت نہیں جھگڑے کے ختم ہونے کی بھائی سمجھ میں آئے کیونکہ کے اندر کیا ہوتا ہے عقد کرتے ہی بے سمن کا مستحق ہو جاتا ہے اور عقد کرتے ہی کیا اسے معلوم تھا سمن کون سے دے گئے یہ دس دے گا یا بیس دے گا یا تیس تو مبیہ بھی مشغول تھا اس تو اور سمن بھی مشغول تھے اور جس کی وجہ سے جھگڑا لازم آتا لیکن اس جھگڑے کو ختم کرنے کی کیا صورت تھی بے کے اندر کہ گاہک کو کیا دے دیا جائے اختیار تعین دے دو جب تعین کو اختیار اس کو دے دیا تو اب جھگڑے کا امکان نہیں ان تین میں سے جس کو پسند کرے گا لے لے گا اور اس کے جو تمن بنتے ہیں وہ دے دے گا بھائی سمجھ میں آیا تو بیگ کے اندر خیار تعین ضروری تھا تاکہ جھگڑے کو ختم کیا جائے اور یہ زیادہ سے زیادہ تین چیزوں کے اندر جائز تھا اعلی متوسط اور ادنا تین قسم کی چیزیں ہیں تو تین میں جائز ہے تین سے زیادہ کے اندر یہ خیال تعین جائز نہیں ہے بھائی اسی طرح اجارہ ہے لیکن بیگ کے اندر خیار تعین ضروری تھا بھائی یہاں پر بھائی بہت لحاظ مختلف ہے کہ بے کے اندر طاقت ہوتے ہی دوسرا سمن کا مستحق ہوتا ہے اور اجارے میں عقد کرتے ہی جو عجیر ہے وہ اجرت کا مستحق بلکہ جب کام پورا کر لیتا ہے تب اجرت کا مستحق بنتا ہے تو یہاں پر اب دو عمل اس کے سامنے ذکر کر دیے تو اب وہ ان میں سے جو عمل کر لے گا اس وقت اجرت کا مستحق اس وقت عمل بھی معلوم اور اس کی اجرت بھی معلوم ہے بھائی اور یہ بھی زیادہ سے زیادہ تین کے اندر جائز ہے مولانا تین سے زیادہ کے اندر نہیں جائز قیاس کرتے ہوئے بے پر بے میں جیسے تین کے اندر اجازت تھی خیال تعلیم کے زیادہ سے زیادہ کیونکہ اس کے اندر اعلیٰ متوسط اور ادنا تین قسم کی چیزیں آ جاتی تھیں تو یہاں پر بھی اسی پر قیاس کرتے ہوئے تین تک کی اجازت ہے تین عملوں میں مثلا تردید کرتا ہے تین عملوں میں اگر کپڑا لے گیا اگر اس طرح کا سیاہ تو سو روپے اس طرح کا سیا تو دو سو روپے اور اس طرح کا سیا تو تین سو روپئے میں دوں گا تو بس تین تین سے زیادہ کے اندر اجازت نہیں ہے بھائی چلیے بس مولانا المرام اللہ عالم بحقیقت القلا